الله الرحمن الرحیم اللہ وال محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبركاتہ بادشاہ وباطاسا باقی تمام سامع خواہن گرامین برادر سب كو سلامت كرتے ہیں ہمارے دل دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر دو سو انچاس ابلگ ایک ہے ہاں جی اور نماز الحمد رسول اللہ دعم تحرین اور ان کے سلام پھیلنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی تھی اور سج شکر میں جو دعا پڑھی جاتی تھی ان سب کی توضیح جو ہے دس درسوں میں آپ لوگوں تک پہنچ گیا آج اور نماز نفل ہے نماز حاجت ہے نماز غفلہ کے نام سے ہاں جی علامہ احادیث میں اس نماز کو نماز غفالہ کے نام سے معروف ہے ہماری دعوت میں نماز وفیلہ کے نام سے ہے اور علامہ بشیر نے اس نام کو چینج کر کے ایک پرتاثر نماز لکھا ہے نماز وفیلا نہیں لکھا ہے دونوں نماز ایک ہے تو نماز کہہ کر انہوں نے نام کو چینج کرنے کے ہے جو کہ حادث میں اس نماز کو نماز وفیلہ کا نام ہی دیا ہے تو یہ نام صحیح تو یہ نماز بھی جو ہے نقلی نماز ہے اس کے پڑھنے کے فائدہ کیا ہے اور یہ کب پڑھی جاتی ہے اور اس میں کیا کچھ پڑھی جاتی ہے اس سلسلے میں اور جو کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی مختصر توجیح توضیح آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو نمازیں و یعنی دعوت کی عبادت کی توضیح ہے نماز و پڑھنے کا فائدہ کیا ہے فائدہ جو ہے فائدہ وقت اور طریقہ یہ عنوان یعنی تو نماز و غفلہ کی بجاوری سے فائدہ اور یوں دکھا ہے اس نماز کے نماز و غفلہ کی بجاوری سے آدمی کا ہر جائز مقصد حاصل ہوتا ہے ہر جائز مقصد ہر جائز حاجت پوری ہو جاتی ہے تو یہ نماز نماز حاجت ہے یعنی حاجت کی نماز سے بندہ کوئی بھی پریشانیاں ہو مشکلات ہو مسائل ہو تو یہ نماز پڑھیں اس نماز میں ایک مخصوص جگہ ہے اس جگہ پر نماز کے اندر آپ کو اپنی حاجت اللہ کے درگاہ میں پیش کرنے کا جگہ ہے تو شواب اور اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اس نماز کی بجاوری سے آدمی کا ہر جائز مقصد حاصل ہوتا ہے اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور نماز حاجت اور کب پڑھی جاتی ہے تو یہ نماز عرب اور عیشہ کے درمیان پڑھی جاتی ہے یعنی عرب کی فرض نماز اور سنت پڑھنے کے بعد ہے ہاں نی اور نماز عیشہ سے پہلے یہ نقل نماز پڑھی جاتی ہے ہماری معرب اور عیشہ کے درمیان میں بہت سے ناخلات ہیں ان میں سے یہ نقل بھی معرب اور عیشہ کے درمیان پڑھی جاتی ہے اور یہ نماز جو ہے رقط کے تعداد کے لحاظ سے یہ نماز دو رکعت ہے ہاں نماز پر ایک زیادہ رقد نہیں دو رقط ہیں اور اس میں کیا پڑھی جاتی ہے تو اس میں جو ہے عام نمازوں میں تو الحم شریف کے بعد شرح فاتحہ کے بعد ہاں جی کوئی نہ کوئی صورت پڑھی جاتی ہے ایک مکمل صورت پڑھی جاتی ہے لیکن اس نماز خہدہ میں سورہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ایک مخصوص آیت ہے ایک آیت جو حضرت پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد جو ہے جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پر مشتمل جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا اللہ کے حضور میں ہاں وہ دعا ہے وہ آیت جو ہے یہاں پر الحمد کے بعد شورے کی جگہ پر ہے اور دوسری رکعت میں جو ہے اور مزید اور آیات ہے وہ انشاءاللہ موقع آئے گی تو آپ کو بتا دوں گا تو پہلی رقم میں شراء فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھیں تو شرح فاتحہ حنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ البن عالم الرحمٰن الرحیم نل قیاؤمدین یعق نعب ع نصع نستعین دن شراء المستقن شراعۃ اللظین الامد علیہم غیر المعوب علیہم <وَالِين> سورہ شرحالم شریف ہے نی اس شورۂ کی ترجمہ تشریف پہلے کئی دفعہ گزار چکا ہے لہذا دوبارہ اس کے ترجمہ تشریف کی طرف نہیں جاؤں گا تو آگے علم شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے جی وہ یہ ہے جو عائت پڑھی جاتی ہے پہلی رقم میں علم شریف کے بعد جو عائت پڑھی جاتی ہے نماز و غفلہ میں وہ یہ ہے وزن اظہب موازبً علیہ إِلَّا دض سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ جاہ من الْغَمِّ وَكَذَلِكَ کزال الْمُؤْمِنِينَ یہ مبارک آیا جو ہے پڑھی جاتی ہے پہلی دقت میں علم شریف کے بعد ہاں جی نا جو لوگ یہ نماز یہ حاجت کی نماز سے پڑھی جاتی ہے ہاں جی ان دعاؤں کو ان ہاتھوں کو یاد کرنا پڑے گا تو اس میں جو ہے آج کا ترجمہ توضی یہ ہے وزن نون زا والے صاحب کے معنی ہے نون عربی زبان میں مچھلی کو بولتے ہیں ضن نون مچھلی والے ہاں جی مچھلی والے مچھلی والے سے مراد حضرت یونو علیہ السلام ہیں چونکہ یونو علیہ السلام ہاں جی آپ اللہ نے ایک نبی اللہ کے نبی تھے اللہ نے آپ کو ایک قوم میں بھیجا جن کی اتداد ایک لاکھ سے زائد تھے قرآن بتا رہے ہیں ان کو آپ نے بہت زیادہ نصیحت کیا ہدایت کیا یہ لوگ نہیں سنا ایمان نہیں لایا ہاں جی ایمان نہیں لایا تو آپ نے اللہ کی درگاہ میں دعا کیا ہے اللہ یہ لوگ تو ایمان لاتے ہی نہیں ان پر عذاب نازل کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے بندہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہم ان پر عذاب نازل کریں گے فلاں دن کو فلاں ٹیم پہ صبح کا ٹیم طالباً بتایا ان پر عذاب نازل کریں گے تو حضرت یونس علیہ السلام جو چونکہ اللہ نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ان پر عذاب نازل کریں گے تو آپ قوم سے باہر نکلے تھے کیونکہ قوم پر عذاب آنا ہے آپ قوم سے باہر نکلے تھے ان کو درہ دمکھا کہ اب تم پر عذاب آنا ہے تم سب نے سنا سے ناگز ہے آپ قوم سے باہر نکلے اور عذاب کے کچھ آثار گھٹاٹوٹ بادل کی شکل میں دیکھا ہاں جی پھر جو ہے وہ بادل ہٹ گیا تو حضرت یونس نے سوچا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا اس قوم کو عذاب دیں گے لیکن اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا یہ سمجھ کے تھوڑی سے آپ کے اندر جو ہے ہاں جی آپ میں قوم میں جاؤں گا تو قوم مجھے جھوٹا کہے گا آپ کا یہ سوچ تھا جھوٹا کہے بول کے آپ اس بستی سے باہر نکل گئے دوبارہ اس بستی میں نہیں گیا آپ باہر جا رہے تھے کہیں اور ہاں کاٹھوں سے شاہ تو گاؤں بستی والوں سے ناراض ہو کے آپ نکل رہے تھے جبکہ ایک نبی کی ذمہ داری ہوتی تھی ہے جی کہ وہ اس قوم میں رہیں اسے قوم میں رہ کے ان کو ڈلائیں دمکائیںانجیں اور انہیں انہیںست کرتے رہیں رہیںب تک اللہ وہاں سے اسے باہر نکلنے کا حکم نہ دیں اس سے پہلے آپ اپنے آپ نہ نکلیں تو آپ نے چونکہ اللہ نے وعدہ تو فرمایا تھا عذاب دیں گے تو آپ نکلے تھے کہ پھر آپ نے عذاب کے کچھ آثار تو انہوں نے دیکھا لیکن پھر عذاب نازن نہیں ہوا تو آپ قوم سے باہر نکل گئے لیکن ادھر جو ہے حضرت یونس کا اپنا تربیت شدہ ایک بندہ ایک عالم دین جو آپ کے تربیت سے ہنج علم حاصل کر چکا تھا وہ اللہ کے مومن تھا اس نے قوم کو خوب ڈرایا اب دیکھو یونس نے کہا تھا عذاب نازل کا عذاب کے آزار نظر آ رہے ہیں اب یہ تم لوگوں کو وقت ہے تم سب جو ہے گھروں سے باہر نکلو بچوں کو عورتوں سے اللہ کرو جانوروں کو اپنی بچوں سے الگ کرو اور سب فریاد کرتے ہوئے صحرا میں نکلو اور سب اللہ تعالیٰ کی جگہ میں فریاد کرو آہ و بکا کرو گریا وزاری کرو سب ایمان لاؤ یونس پر تو شاید اللہ تعالیٰ تم سے عذاب کو ٹال دے تو قوم نے اس عالم دین کی بات کو پر جب عذاب سامنے نظر آیا تو اپنے ہلاکت کو نزدیک سے دیکھا تو قوم نے سچا ایمان لایا لیکن اس کا حضرت یونس کو علم نہیں تھا ایسی قوم نے ذرا ایمان لائے ہے اور اللہ نے نہیں بتایا تو علم نہیں ہوتا اللہ بتائیں گے تو اور بھی آپ کو علوم ہوتا ہے نہیں بتائیں تو یونس وہاں سے نکل گئے شاید ایک دریا کراس کر کے کہیں اور جانا تھا جب آپ دریا کراس کرنے لگے کشتی میں سوار ہوا تو وہ کشتی جو ہیں آپ سوار ہوئے تھے موسم بالکل ٹھیک تھے اچانک کشتی میں طوفان آنے لگا دریا میں کشتی ڈوبنے لگا تو وہ کشتی کا جو مالک ہے اس نے کہا بھائی ہمارے کشتی میں ایک ایسا بندر سوار ہوا ہے کہ اس کا آقا اس سے ناراض ہے ہاں جی اس کا آقا اس سے ناراض ہے ورنہ اچانک اس طرح کے طوفان نہیں آتا ہے اپنے رب کے جو ہے آقا کے ناخرمان کوئی بندش میں ہے تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا اپنی کمزوریوں کا احساس سب سے پہلے ہوتا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ بھی تم میں ہو سکتا ہوں ہاں انہوں نے کہا آپ نے کہا میں ہو سکتا ہوں تم لوگ مجھے دریا میں پھینکو لیکن آپ کے چہرے کی نورانیت یہ چیزیں دیکھ کر وہ لوگ قبول نہیں کر رہے تین دفعہ قور اعلیٰ تینوں دفعہ سے یونس کا نام نکلا تو پھر آخر انہوں نے ہاتھ یونس کو دریا میں پھینک دیا کشتی سے کشتی آرام ہو گیا اور اللہ تبارہ و تعالیٰ نے دریا کے اندر ایک مچھلی کو ایک بڑے مچھلی کو ویل مچھلی کو حکم دیا تھا کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے اس کو تکلیف نہیں دینا ہے جسے ان کے نقصان پہنچائے گا اس کو آرام سے اپنے پیر میں نگلنا ہے ہاں جی تو جب یونس نے دیکھا دریا میں جون پھینکتے ہوئے مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہے اور انتہائی تارخی میں شدید گرمی میں تو پھر وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اس مچھلی کے پیر میں طے سمندر میں ہاں جی تارخی در تارخی میں مچھلی کے پیٹ میں اب روشنی کہاں سے ہاں جی اس کے جسم جب ایک بندے کو نکل سکنے والی مچھلی کتنا بڑا ہوگا تو اس کے خال گوش ہڈیاں ملا کے کم از کم ایک فٹ تو اس کی کھال ہڈیوں کی جو ہے موٹائی ہوگی ہاں جی پورا جسم کو گھیرا ہوا ہوگا پلس سمندر کے اندر وہاں بھی تارکی ہے اب وہاں سے جہاں سے اب چھٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ اللہ چاہے اللہ اس مچھلی کو جس طرح نگلنے کا حکم دیا ہے اسی مچھلی کو اللہ حکم دے کی باہر پھینکے ورنہ اور کوئی راستہ نہیں اسی انتہائی مجبوری کے عالم میں آپ نے دعا کیا تو یہ وہ عظیم دعا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے تو وہ زن نون ہے زن نون مچھلی والے یعنی حتی یونس علیہ السلام اس دہابہ جب آپ چل پڑے مغاز ون یعنی در ہے کہ آپ جو ہیں غصے میں آ کر چل چلے یا ناراض ہو کر چلے ہاں جی نے اور آپ نے یہ گمان اور خیال کیا اور یہ خیال اور گمان کیا کہ ان لن را کہ ہم یعنی ہم اللہ تعالیٰ ہرگز ان پر زندگی تنگ نہیں کریں گے ان کا یہ سوچنا کیا ہم ان کو اپنی گرفت میں نہیں لیں گے آپ کا یہ خیال تھا لیکن چونکہ ہاں جی اللہ کے ایک نبی کو اللہ سے ناراض ہونے کے تو کوئی یا جس قوم میں بے ہے ان کو شور سے اللہ کے حکم کے بعد نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھا تو اللہ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہاں جی اور اللہ کے حکم سے سمجھو بہانہ ہوا دریا میں طوفانیاں یا آپ کو دریا میں پھینکا اور مچھلی نے آپ کو نکل لیا خوفنا دا تو آپ اب مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور مچھلی کے پیر میں آپ نے اللہ کو ندا دیا فنادہ آپ نے آپ چلا اٹھا ہاں جی مچھلی کے پیٹ میں جو ہے آپ چلا اٹھا آپ نے فریاد کیا گٹا ٹوک اندھیرے میں ہاں جی تارخی در تارکی ہے گٹا اندھیرے میں آپ نے پکارا ظلمات تارکی ہاں جی. کیا پکارا اللہ خی پکارا الا الہ الا انت یہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ روئے زمین پر تیرے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں سبحان کا تو پاک اور منظہ ذات ہے ہر اے سے ہر نقش سے پاک اور منظہ ہے سبحان کا معنی ہے سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ ہر اے و برائی سے مبارہ کہتا ہوں سبحان اللہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا اللہ کی بزگی بیان کرنا اللہ کی تنجیح یہ سارے معنی ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و نقد سے ہنج پاک اور منازع سمجھتا ہوں کہ اللہ میں تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہوں سبحانے کا انہیں بے شک میں کن میں ہی من الظالمین میں ہی اپنے اوپر ظلم زیادتی ستم کرنے والا ہوں ظالمین کا معنی ناانصافی کرنے والا ظلم کرنے والا قصوروار قرار دینا یہ سارے معنی کیا ہے تو یہاں پر ظلم کرنے والا ناانصافی قصروار کے معنی زیادہ مناسب ہے تو میں ہی قصروار ہوں اے اللہ میں ہی قصروار تھا میں نے ہی اپنے اوپر ناانصافی اور ظلم کیا ہے تو اس طرح آپ نے معاشرے کے پیر میں اللہ کو پکارا تو اللہ فرماتے ہیں پھنس تھا اللہ تو ہم نے ان کی اس فریاد کو قبول کیا ان کی اس ندا کو اس دعا کو ہم نے قبول کیا استجابت تجابت قبول دعا ہاں جی استجاوت استجاویہ استجیو استجاوت قبول کرنا فریاد سننا دعا قبول کرنا ان میں تو ہم نے ان کی دعا قبول کیا ہاں جی اور نجاتً کیا ہوا مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو باہر ساحل پہ پھینک دیں و نہ اور ہم نے ان کو نجات دیا اللہ فرماتے ہم نے ان کو نجات دیا من الغم میں اس غم سے اس پریشانی سے اور تکلیف سے کیونکہ مچھلی کے پیش میں پہنے کے بعد آپ کو احساس ہوا یخنی بات ہے ایسی غم کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ہاں یہ جی اس مچھلی کو سے کون حکم کریں جو آپ کو باہر پھینک دیں سمندر کے تیس سے اس مچھلی کو کون پکڑے کس کو کیا پتہ یونس کون سی مچھلی کے پیٹ میں ہے ہر حال سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اللہ پر آپ کے جو عظیم امید ہے اسی نے بھروسہ ہے اسی نے آپ کو نجات دلایا نہ جی نہ ہم نے آپ کو نجات ہے اس غم سے اس پریشانی سے وہ اور اسی طرح ننجل مومنین ہم نجات دیتے ہیں اللہ بس اسی طرح ایسے ہی ہم اپنے مومن بدنوں کو نجات دیتے ہیں یعنی اس سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ دعا کے اندر یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ مومن کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا صرف ہمیں اللہ پر بھروسہ کریں دعا کرتے ہوئے قابولیت کے امید رہ کر دعا کریں ہاں اللہ پر پورا پورا ورثہ کریں قبولیت کی اللہ ہماری دعا سنتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے پوری پوری امید کے سامان اللہ پر دعا کریں اللہ سے تو اللہ تعالی ضرور دعا فرماتا ہے اور آپ کا ہر مشکل سے مشکل کام حل ہو جاتا ہے تو آج ہم اسی دعا کے نماز کے غہلا کے پہلے رقم پڑھی جانے والے آدھی کی توجہ دیا کل انشاءاللہ شاء دوسرے آد کی توجہ دے دیں گے